ان الحمد للہ وسلاۃ وسلام ولاشر فی الحال کو اکرم المرسلین و علیہ و صحافی اجمعین جی آج ہماری ایک خصوصی کلاس ہے جسے جس ہم زواج کلاس کا نام دے رہے ہیں میرج کورس بیسیکلی اس کے پیچھے آئیڈیا یہ ہے کہ زندگی بھر کے لیے انسان نے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں ہے کوئی تربیت نہیں ہے نہ کماروں کے لیے کوئی تربیت ہے نہ شادی شدہ کے لیے ہم سائیکل چلاتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں پہلے اس کو چلانا سیکھتے ہیں گاڑی چلانا سیکھے بغیر ظہری بات ہے کوئی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جائے گا تو گاڑی کے ساتھ جو کچھ کرے گا وہ ہم امیجن کر سکتے ہیں یہی معاملہ ہے ہم کہتے ہیں میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں یہ بھی ایک گاڑی ہے لیکن یہ گاڑی ہم کمال ہے کہ بغیر ٹریننگ کے چلاتے ہیں جب بالکل ٹوٹ پھوٹ کے قریب ہو جاتی ہے پھر اس وقت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں یہ اس طرح چلانی چاہیے تھی لیکن اس وقت تک گاڑی ہم تباہ کر چکے ہوتے ہیں یعنی مراد گھر ہے خاندان ہے تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم ایسا کریں کہ زواج کورس کے نام سے یا زواج کلاس کے نام سے ایک انٹروڈکٹری کورس جو ہے وہ لوگوں کے لیے تیار کریں خاص طور پہ پڑھے لکھے طبقے کے لیے ہماری یونیورسٹیز میں اب آپ دیکھیں سوشل سائنس ہوومینٹیز کے سبجیکٹس سب اسٹوڈینٹس پڑھتے ہیں ایون کہ جو انجینئرنگ کے ہیں آپ سب لوگوں نے بھی پڑھے ہوں گے پارک اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں سوشیالوجی پڑھ رہے اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس حوالے سے بھی گائیڈینس ہونی چاہیے ہو, میریٹل صرف میاں بیوی بی ہسبینڈ اینڈ وائف سفر نہیں کرتے پورا خاندان سفر کرتا ہے اور صرف صرف مینٹل النس پیدا نہیں ہوتی ایموشنل ہیلتھ اب تو لوگوں کو یہ بتائیں کہ ایموشنل ہیلتھ کیا ہوتی یہ بھی کوئی ہیلتھ ہے سمجھ ہی نہیں آتی لیکن باہر اس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں پھر اس سے فزیکل اس کے پرابلمس پیدا ہوتے ہیں خاندان تباہ ہو جاتا ہے تو سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے کیونکہ خاندان جو ہے وہ سوسائٹی کی بیسیکلی کیا ہے ایک یونٹ ہے جیسے یہ دیوار ہے برکس سے مل کے بنی ہے برکس کے بغیر تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے نا کسی عمارت کا بلڈنگ کا تو اسی طرح سے سوسائٹی جو ہے وہ خاندانوں سے مل کے بنی ہے خاندان تباہ ہو گیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا سوسائٹی تباہ ہو گئی ایند کمزور ہے خاندان کمزور ہے اور ایند کمزور ہے تو بلڈنگ کمزور ہے تو خاندان کو مضبوط بنانا بہت ضروری ہے مضبوط بنیادوں پہ کھڑا کرنا تاکہ سوسائٹی مضبوط ہو اور خاندان کب مضبوط ہوگا جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہم مختلف اینگل سے مختلف پرسپیکٹیو سے ہم خاندان کو سٹڈی کریں ریلیجس سوشیالوجی کا سائیکالوجی کا مختلف پرسپیکٹیو سے لوگوں نے اسٹڈی کیا ہمارے سامنے آئے ہم اس کو ڈسکس کریں اور اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں اور ان کو ٹریننگ دیں تو ہمارا یہ جو زواج کلاس ہے بیسیکلی اس کے دو سیشن ہے پہلا سیشن جو ہے وہ سیشن ہے بیسیکلی تھری جیسے آپ یونیورسٹی میں تھری پلس لیب پڑھتے ہیں آپ نے پرنسپلس پڑھے پھر ان کے آپ کی طرف آتے ہیں تو پہلا ہمارا جو سیشن ہے یہ فور لیکچرز پہ مشتمل ہے اس میں ہم تھے ڈسکس کریں گے اور دوسرا جو ہمارا سیشن ہوگا سیکنڈ سیشن وہ تین لیکچرز پہ ہوگا تین گھنٹے کا ہوگا اور اس میں ہم اپلیکیشن ان پرنسپلس کی اپلیکیشن ان کو اپلائی کرنا سیکھیں گے کہ جن کو ہم نے ڈسکس کر لیا پہلے پارٹ میں یا پہلے سیشن میں اور پہلا جو ہمارا سیشن ہے اس میں جو ہمارے سامنے ایک ریفرنس بک ہے وہ فکو سننا ہے تو اس میں جو کتاب النکاح ہے چیپٹر آف نکاح میرج وہ بیسیکلی ہمارے پہلے سیشن میں ہم اس کو دیکھیں گے اس کو مد سے رکھیں گے ریفرنس بک کے طور پہ استعمال کریں گے دوسرا جو ہمارا سیشن ہے اس میں ایک خود کی میری کتاب ہے میریٹل لائف کے حوالے سے ازدواجی زندگی مسائل اور حل اس کو ہم سامنے رکھیں گے بیسیکلی فیس بک پہ میں نے لکھنا شروع کیا بہت سارے لوگ سوالات کرتے تھے میسنجر پہ واٹس ایپ پہ پھر کچھ لوگ آ جاتے تھے کاؤنسلنگ کے لیے بھی تو خیر کاؤنسلنگ ہے ایسی چیز ہے کہ جو کر رہا ہوتا ہے خود اسے بھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ میاں بیوی بی خود بھی کسی کے پاس چلے جاتے تھے بہت ضروری ہے یہ کیونکہ آپ خود جو ہے نا میاں بیوی بی ایک دونوں فریقی مخالف ہیں نا چونکہ وہ کے مخالف ہیں تو ایک دوسرے کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھرڈ پرسن بہت ضروری ہے کہ جس کے اوپر دونوں کا اعتماد ہو تو وہ لوگ آتے تھے اس سے پھر جو ہے نا وہ کافی زیادہ ایک ڈیٹا بینک بنا بہت سی چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملی عورتوں کی سائیکالوجی مرد کیسے سوچتے ہیں مردوں کا مزاج پھر اس پہ میں نے ایک کتاب مرتب کی میریٹل لائف پرابلمز پرابلم سولوشنس کے نام سے تو وہ میری ویب سائٹ پہ موجود ہے تو وہ بیسیکلی بہت پریکٹیکل مسائل ہیں مطلب لوگوں کے پوچھے ہوئے سوالات لوگ جن حالات سے گزر رہے تھے ایک تو ہے نا شریعہ گائیڈنس کیا ہے وہ ہم پہلے سیشن میں ڈسکس کریں گے وہ تو بیسیکلی پرنسپلز ہیں دوسرے میں ہم جیسے لوگوں سے جو ہمیں جو ہے وہ سوالات موصول ہوئے پریکٹکلی لوگوں کو کیا مشکلات ہیں اس کو پھر ہم ایڈریس کریں گے اس گائیڈنس کی روشنی میں جو ہم نے پہلے سیشن میں پڑھ لی ہے یہی اس کا حسن ہے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ قبل اسلام یعنی جسے ہم ٹائم آف اگنورینس کہتے ہیں دور جہلیت تو اس میں نکاح یا میرج مطلب اس کی کیا صورت تھی کیا اس کی فارمس تھیں تو اس میں ہمیں بعض روایات ملتی ہیں حیرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ دور جہلیت میں چار قسم کے نکاح تھے ٹھیک ہے ایک نکاح تو وہی وہ تھا جیسے ہم نکاح سمجھتے ہیں آج کل بھی وہ نکاح ہے ٹھیک ہے اور دوسرا نکاح جیسے وہ نکاح استبزا کہتے تھے مطلب ایک آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کو کسی سردار کے پاس بھیج دیتا تھا اور خود اس سے تعلق نہیں قائم کرتا تھا کہ سردار سے وہ پریگنٹ ہو جائے اور میری نسل میں سردار کا خون شامل ہو جائے یہ ایک کام کرتے تھے دورے جہلیت اسلام نے اس کو ختم کر دیا ایک اور نکاح کی صورت تھی کہ دس افراد جو ہے وہ ایک عورت سے نکاح کرتے تھے دس افراد تو یہ آپ کہہ لیں کہ جی پولی گیمی کی ایک صورت تھی اب جب عورت پیگنینٹ ہو جاتی تھی تو وہ ان دس کو بلواتی تھی اور وہ ان میں سے جس کے بارے میں کہتی تھی کہ یہ تیرا بچہ ہے تو وہ اس کو ایکسپٹ کرنا پڑتا تھا مطلب یہ عرفی قوانین تھے جسے ہم کسٹم لا کہتے ہیں نا یہ ان کے ہاں قانون کی طرح تھا ایک اور ان کے ہاں جو نکاح تھا وہ کیا تھا کہ کچھ عورتیں ایسی تھیں جو کہ جنہیں بغایا یعنی طوائفیں پروسیٹیوٹس لیکن ان بھی, بھی معاملہ یہ تھا کہ ان کے گھروں پہ جھنڈے لگے ہوتے تھے لوگ ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے اچھا اتنا گیا گزرا معاشرہ تھا لیکن بچہ پھینکتے نہیں تھے یعنی ہمارے آ کے آپ, آپ کہیں کہ مطلب جتنی مرضی برائی ہم اس معاشرے کی کر لیں دور جہلیت کا معاشرہ دس عورت 10 مرد اس سے تعلق قائم کر رہے ہیں لیکن وہ عورت جو ہے وہ کہہ رہی ہے تمہارا بچہ ہے اسے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اگر وہ پروسیٹیوٹ ہے اس نے گھر پہ جھنڈا لگایا ہوا ہے اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں جب وہ پریگننٹ ہوتی تھی تو کیا فشناس ہوتے تھے جو آتے تھے اور بچے کو پہچانتے تھے اور اس عورت سے پوچھتے تھے کون کون آیا تو وہ بتاتی تھی تو وہ کہتے تھے اس کی شکل اس پہ جا رہی ہے اور اس کو وہ بچہ اڈاپٹ کرنا پڑتا تھا تسلیم کرنا پڑتا تھا یعنی یہ ان کے ہاں کسٹم لاس تھے تو اسلام نے یہ جو آخری تین صورتیں ہیں تری بات ہے ان کو زنا اور ایڈلٹری قرار دیا اور ان سے منع کر دیا اگرچہ اس میں جو ہے وہ بچے کو باپ مل جاتا تھا لیکن پھر بھی منع کر دیا اور جو ایک صورت تھی جو ہمارے ہاں رائج ہے اس کو اسلام نے باقی رکھا تو اسی کو ہم آگے ڈسکشن میں آگے چلائیں گے ایک اہم بات نکاح کی ہمارے دین میں بہت زیادہ ترغیب ہے یعنی بہت زیادہ موٹیویٹ کیا گیا ہے نکاح کے لیے دنیا میں میرج کے حوالے سے میرج کانٹریکٹ کے حوالے سے آج کل بھی ملالہ کا ایک بیان بہت ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے کہ لوگ پارٹنرشپ کیوں نہیں کر لیتے کوئی دستخط کرنا ضروری ہے میرج کانٹریکٹ پہ مطلب لوگوں کی مختلف نظریات ہیں کوئی شادی کو بوجھ اور برڈن سمجھتا ہے ٹھیک ہے لیکن دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے نکاح کے لیے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نکاح کی ترغیب ہے نو no ڈاؤٹ شادی شدہ زندگی میں مسائل ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایشوز نہیں ہیں فینٹیسی سے تو نکل جانا چاہیے ہمارے کورس کے اوبجیکٹیوز میں سے یہ بھی ہے انشاءاللہ سے فینٹیسی سے نکلیں گے ہم لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ غیر شادی شدہ زندگی کی جو پرابلمس ہیں جو ایشوز ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت شادی شدہ زندگی کے تو اس لیے اسلام نے شادی شدہ زندگی کو ترجیح دی یعنی ایک تو یہ نا کہ ریلیجیس پرسپیکٹو میں ہم بات کریں بھائی اللہ تعالی نے کہا ہے ٹھیک ہے شادی کرنا جو ہے وہ سنت رسول صلی اسلم ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اس سے ہٹ کے بھی بات کریں سوشل پرسپیکٹو میں سائیکولوجیکل پرسپیکٹو میں تو ان لوگوں کے زیادہ ذہنی مسائل آپ کو ملیں گے جن کی شادیاں نہیں ہوئیں مطلب زیادہ ملے یہ نہیں ہم کہ شادی شدہ میں ذہنی مسائل نہیں ہوتے مینٹل النس نہیں ہوتی لیکن ان لوگوں میں زیادہ ملیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں غیر فطری لائف ہے ہر مذہب میں آپ دیکھ لیں میرج کا کانسیپٹ ہے جو مذہب کو نہیں مانتے ان کے ہاں بھی آپ کو میرج کا کانسیپٹ مل جائے گا انسان سوشل اینیمل ہے ٹھیک ہے مطلب وہ ریلیشن شپ کے بغیر نہیں رہ سکتا ریلیشن شپ از لائف زندگی ہے تعلق ایک زندگی ہے تعلق آپ کو زندہ رکھتا ہے پھر مختلف مذاہب میں شادی کیسے ہوتی ہے طور طریقے رسم و رواج مختلف ہیں تو قرآن مجید میں بھی اس کی ترغیب ہے ٹھیک ہے اور ہمیں اس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے دیکھیں نا یہ بات اس لیے اہم ہے میں نے کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس وقت شادی شدہ اپنے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان میرج لائف بڑے بھائیوں کی ہے یا ماں باپ کے ہیں جھگڑے ہیں ٹھیک ہے ان سب کو دیکھ کے نا وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور نیگیٹو ہو جاتے ہیں میرج لائف کے بارے میں اور وہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار کیا روز روز کا جھگڑا ہم تو شادی کرنی نہیں ہم نے تو کرنی نہیں مطلب یہ کمنٹس ملتے ہیں اور خاص طور پہ لڑکیاں بہت زیادہ اثر لیتی ہیں اگر پیرنٹس میں سپریشن ہو جائے یا گھر میں گالم گلوچ ہو رہا ہو وہ زیادہ اثر لیتی ہیں اچھا میرا بھی یہی حال ہوگا مجھے بھی ایسا ہسبینڈ ملے گا لڑکا ہے تو ہو گئے گا مجھے بھی ایسی وائف ملے گی تو اس سے بہتر ہے میں نہ کروں تو ہم اس اعتبار سے یہ بات کر رہے ہیں اس پرسپیکٹیو میں ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ شادی کی یہ جو ترغیب کی آیات ہیں یہ جو احادیث ہیں یہ بہت اہم ہیں یعنی یہ سوچ آ جائے چلی جائے کوئی حرج نہیں ہے وقتی طور پہ لیکن اس کو ذہن میں جگہ نہیں دینی چاہیے کہ بغیر شادی کے لائف گزارنی تو قرآن مجید میں اللہ علب الٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا وال اللہ مِنقبل کا وجاََََََََََََ وزوریہ نبی وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے سب رسولوں کی بیویاں تھیں اولاد بھی تھی تو یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ قرآن میں کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے خالہ اللہ من ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفس سے تمہارے جوڑے پیدا کیے نفس سے جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ قرآن میں کہا کہ آدم کو اللہ نے پیدا کیا اور آدم سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا پیدا کیا اس کو اللہ کے وسلم نے یوں واضح کیا کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اما ہوا کو پیدا کیا گیا جو نصوص ہیں نا ٹیکسٹ ہیں ہمارے دین کے یقین مانے ان پہ غور کریں تو عجیب گریں کھلتی کہنے کو تو یہ ایک روایت ہے کہ آدم کی پسلی سے اما ہوا پیدا ہوئی اور ہو سکتا ہے عورتیں یہ سمجھیں کہ شاید اس میں ہمارے لیے کوئی تزلیل کا پہلو ہے کہ ہم دوسرے درجی کی مخلوق ہیں جیسے ماں کے وجود کا کبھی حصہ رہی ہوتی ہے اولاد نو ماہ تک ماں اس کو اپنے رحم میں رکھتی ہے نا تو اس لیے ماں کی جو لپک ہوتی ہے اولاد کی طرف وہ زیادہ ہوتی ہے اس کے وجود سے نکلی اللہ نے عورت کو اس لیے مرد کے وجود سے نکالا یہی وجہ ہے کہ مرد عورت کے پیچھے بھاگتا ہے کیونکہ وہ اس کے وجود سے پیدا کی گئی ہے مرد عورت کے پیچھے بھاگتا ہے اور عورت مال کے پیچھے بھاگتی ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے خیر اس میں ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے نفس سے تمہارے وجود سے تمہارے جوڑے پیدا کیے یعنی تمہارے اندر سے تمہارے جوڑوں کو نکالا لتسکنو ہی لیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو جیسے ماں کو اپنی اولاد سے سکون ملتا ہے اسی طرح مرد کو عورت سے سکون ملتا ہے وجہ البینہ کو مودتم و رحمہ اور اللہ نے تمہارے مابین موت اور رحمت الفت اور محبت ڈال دی بہت محبت کا تعلق ہے میاں بیوی بی کا تعلق بھلے وہ نہ مانے ایک جملہ بس میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں ختم ہو گیا ہمارا تعلق ہے آٹھ دس سال بعد یہ جو سپریشن کے بعد آپ کو پین فیل ہو رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ تعلق بہت گہرا تھا آپ جھوٹے ہیں جہاں تعلق نہ ہو وہاں کہاں سے پین آ جائے گی بھائی مطلب پڑوسی کا بچہ فوت ہو جائے تو آپ کو کتنی پین ہوگی راہ کا موبائل زمین پہ گر جائے تو آپ کو کتنی درد ہوگی آپ کا گرے گا پھر تکلیف کچھ اور ہوگی کیونکہ اپنے موبائل کے ساتھ آپ کو ایک تعلق ہے آپ کے بیٹا فوت ہوگا پھر آپ کو آپ کی پین اور ہوگی جہاں پین ہے وہاں ریلیشن شپ ہے وہاں ریلیشن شپ ہے تو بھلے سیپریشن ہو گئی ہے وہ سیپریشن کے بعد کی پین بتا رہی ہے کہ ریلیشن شپ بہت کہہ رہا تو اللہ نے یہ جو بات کہی ہے نا اللہ تعالیٰ ٹھیک کہہ رہے ہیں وجہ البینہ کو موت اور اللہ نے موت اور رحمت اس میں بہت محبت اور الفت ڈال دی ہے انسان جگڑالو ہے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ جگڑالو ہے قرآن میں کہا ہے مانتا ہی نہیں ہے جب بھی میاں بیوی جو ہیں وہ کاؤنسلنگ کے لیے آئیں گے تو نہیں کوئی تعلق نہیں ہمارے درمیان تعلق رہی نہیں گیا لیکن ہوتا ہے خیر بہر اسی طرح قرآن مجید نے ایک اور جگہ پہ کہا وان کے سالحین بے نکاحوں کا نکاح کرو اور یہ بھی کہا کہ تمہارے غلاموں میں سے لونڈیوں میں سے جن کا نکاح نہیں ہو ان کو بھی نکاح کر دو یعنی اولاد تو علیحدہ اولاد کے تو کرنا ہی کرنے ہیں نا والدین نے جو کہ کر ہی نہیں رہے اور یہ بھی ایک علمی ہے ہمارے معاشرے کا جوان اولاد خاص طور پہ اب لڑکے ہیں اب وہ یہ سوال پوچھتے ہیں سر اپنے والدین کو کیسے مطلب کیسے بتائیں کیسے راضی کریں ہماری شادی کر دیں اور یہ لڑکیوں کے بھی مسائل اب ان کا تو یہ کہنا ہی جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا اس کو کیا آخر آئی ہوئی ہے لیکن بہرحال ایک فطری ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی کو مخاطب کہ جن کے نکاح نہیں ان کے نکاح کرتا بلکہ ان کی بھی کرو جو تمہارے غلام ال لوڑ... اب غلام اللویاں نہیں ہیں مطلب تمہارے گھروں میں جو ملازمین ہیں ان کی بھی کر دیا کرو جو جن کے تم سرپرست ہو تمہیں تو یہ کام بھی کرنا چاہیے یقون و فکرا یوں نہیں ملاً فضل اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ انہیں اپنے فضل سے کن کر دے گا مطلب سب سے بڑی یہی ریزن ہوتی ہے نا کہ کما نہیں رہا ابھی تک اس کا گھر نہیں بنا تو والدین کو کچھ سپورٹ کر کے نکاح کر دینا چاہیے شادی شدہ جو لائف ہے وہ غیر شادی شدہ زندگی سے بہت بہتر ہے لیٹ میرج جو ہے وہ مسائل پیدا کرتی ہے نو ڈاؤٹ ارلی میرج کے اندر بھی مسائل ہیں بچہ رسپانسبل نہیں ہوتا لیکن بار یہ ہے کہ پچیس سال کے بھی بچے نے شادی کے بعد پانچ سال میں رسپانسبل بننا ہے وہی آپ اس کی بیس سال کی عمر میں شادی کریں گے تو پھر بھی اس نے پانچ سال میں رسپانسبل بنا ہے مطلب گاڑی چلانا سیکھے گا تو ظاہری بات ہے تبھی اس رسپانسبلٹی اس کے اندر آئے گی اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں کہ جن میں ہمیں ترغیب ملتی ہے نکاح کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہی کہتے ہیں کہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں ان کی مدد کروں ایک وہ جو اللہ کے رستے میں جہاد کر رہا ہے دوسرا وہ غلام جو آزادی چاہتا ہے اور اس کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے کہ مالک کو دوں اور وہ مجھے آزاد کرتے کہ بھائی یہ قیمت پکڑو میری اور مجھے آزاد کر دو اور تیسرا وہ شخص جو پاک کے لیے پاک زندگی گزارنے کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے اور ایسے ہمیں ارد گرد بہت سے جو ہے وہ مطلب مثالیں مل جاتی ہیں اگزام مل جاتی ہیں کہ لوگوں نے نکاح کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی زندگی میں برکت ڈال دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اور بھی احادیث ہمیں ملتی ہیں ایک اور روایت میں مسنل احمد کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صحابہ نے کہا نہ اللہ کے رسول سونا اور چاندی اس کو تو اللہ نے پسند نہیں کیا کہ جوڑ جوڑ کے رکھو کنز بنا لو تو پھر دنیا میں سے کون سا مال ہے تو اللہ کے رسلم نے کہا کہ ہاں دنیا کے مال میں سے بہترین مال کیا ہے وہ صالح عورت ہے ٹھیک جی؟ ہے اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین لوگ آئے اور معروف روایت ہے سی بخاری کی روایت ہے انہوں نے ازواج متحرات سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہے وہ گھر کی جو ہے, وہ کی جو ہے وہ لائف کیسی ہے کتنی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم بھی ویسی عبادت کریں تو تہرات نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول گھر میں بات چیت بھی کرتے ہیں اور اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو تو اتنی ضرورت نہیں عبادت کی اب تو اللہ کے رسول ہیں ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا ایک نے کہا میں ساری رات کھڑا رہوں گا ایک نے کہا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا تو اللہ کے رسول نے ڈانٹ دیا اور کیا الفاظ ہیں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تقی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم بغیر نکاح کے زندگی گزارو اور کہ میں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا نہیں معتدل زندگی معتدل زندگی زیادہ نیکی نہیں نیکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس پہ اجر ملے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے. میں روزہ بھی رکھتا ہوں میں اختیار بھی کرتا ہوں میں تو ہمیشہ روزہ نہیں رکھتا میں رات کو سوتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں جس نے میری سنت سے یہ راج کیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے تو اب یہ کہنا کہ جی فلاں پیر صاحب فلاں ہمارے بزرگ نے تو تجرد کی زندگی گزار دی ساری زندگی نکاح ہی نہیں کیا دین کی خدمت میں لگا دی اور بڑے پہنچے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی نہیں تھی صحابہ کرام کی زندگی جو ہے وہ ایسی نہیں تھی تو نکاح کی زندگی جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نیکسٹ نکاح کی حکمت کیا ہے بہت سے مطلب اس کے پیچھے وزڈم کیا ہے فائدہ کیا ہوگا بھائی بات ہے یہاں سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا فائدہ کیا ہوگا تو بہت سی چیزوں کی طرف ہمارے دین نے رہنمائی کی ہے ایک تو قرآن نے کا نسل انسانی کی حفاظت ہوگی معلوم ہوگا کہ یہ فلاں کی نسل سے ہے ٹھیک اب زنا میں تو ظاہری بات ہے کہ وہ اب نسل تو کیا معلوم ہو وہ بچہ تو کوڑے دان پہ پھینک دیتے ہیں کوڑا کرکٹ کے اوپر پھینک کے چلے جاتے ہیں زندگی محفوظ نہیں ہوتی نا مطلب اس کو کون پالے کون سنبھالے گا دوسرا کیا ہے ظہری بات ہے انسان کے اندر اللہ نے مختلف جبلتیں رکھی ہیں انسٹنگس ہیں ان میں سے ایک سیکس کی جبلت بھی ہے تو جائز طریقے سے اس جبلت کی کیا ہو تسکین ہو اور ویسے یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر جو جبلتیں رکھی ہیں ان میں سے قوی ترین جبلت یہ ہے قوی ترین سب سے بھوک کی جبلت ہے جیسے انسان کے اندر قوی ترین کی. اس کی وجہ یہی ہے اللہ تعالیٰ نسل انسانی کو چلانا چاہتے تھے کہ اگر یہ کوئی مرد کیوں ذمہ داری لیتا پورے خاندان کی مجھے کیا پڑی ہے کہ اس کی صبح سے شام تک میں چخ, چخ سنوں اور اس کا خرچہ بھی پورا کروں ٹھیک ہے اور اوپر سے جو ہے وہ ساری ساری رات جو ہے وہ ایک بچہ آپ کے تین سال لے جاتا ہے تین سال آپ کے لے جاتا ہے صرف راتیں نہیں دن بھی لے جاتا ہے یہ اتنی بڑی ریسپانسبلٹی آپ اپنا وقت صرف کر دیتے ہیں آپ اپنا مال جو ہے وہ صرف کر دے آپ, آپ سب کو تو یہ اللہ نے یہ جبلت اس لیے اسٹرانگ رکھی ہے کہ اللہ نے نسل انسانی کو چلانا تھا اس کے بغیر انسان نے یہ ذمہ داری لینی نہیں تھی یہ اتنی بھاری ذمہ داری تھی اور تیسری چیز کیا ہے معاشرت یعنی انسان ذہری بات ہے سوشل اینیمل ہے سوشل اینیمل ہونے کی وجہ سے اب وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہے ہم نے کہا نا ریلیشن شپ از لائف یہ بہت اہم بات ہے میرے پاس جب بھی کوئی بچہ آتا ہے نا اور مجھے کہتا ہے سر زندگی سے دل اکتا گیا ہے زندہ رہنے کو جی نہیں چاہتا تو میں سے ایک ہی بات کہتا ہوں تیرا بریک اپ ہوا ہے تو رلیشن شپ کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا یہ انسان کی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک وجودی ضرورت ہے وجودی ضرورت ہے جیسے بہت ساری چیزیں ضرورتیں نا انسان کی مطلب ہوا پانی ٹھیک ہے یہ تو مادی ضرورتیں ہیں نا جو ہمیں نظر آتی ہیں لیکن کچھ ضرورتیں ہماری جو ہے وہ روح کی ضرورتیں بھی ہیں جس طرح اس جسمانی وجود کی اس طرح روح کی ضرورت ان میں سے ایک محبت ہے الفت ہے موت ہے ریلیشن شپ ہم اب اس طرف نہیں جا رہے جو لڑکے لڑکیوں کے آپس میں ریلیشن شپ ہوتے ہیں ہم تو میرج کی بات کر رہے ہیں نا تو مطلب سیدھے طریقے سے ریلیشن شپ کائم کریں ہم تو یہ بات ہیں لیکن یہ کہ اس کی ضرورت ہے اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا تو نکاح کے پیچھے یہ حکمتیں ٹھیک نیکسٹ کیا ہے نکاح کا حکم اگر ہم لیگلی گفتگو کریں تو نکاح کا کیا حکم ہے کیا نکاح کرنا واجب ہے فرض ہے obligatory ہے یا مستحب ہے یعنی ریکمینڈ ہے یا حرام ہے یا مکرو ہے مباح ہے الاؤڈ ہے کیا تو دیکھیں نکاح جو ہے نا ہر ایک کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایک ہی حکم ہے عام طور پہ اس کا حکم کیا ہے وہ یا تو واجب ہے یا پھر مستحب ہے لیکن یہ ہے کہ مختلف لوگوں کی مختلف کنڈیشن ہو سکتی ہیں لیکن عمومی حکم یہی ہے تو جس بندے کو زناح میں پڑھنے کا اندیشہ ہے اڈلٹری میں بدکاری میں اس کے لیے تو نکاح کرنا واجب ہے فرض ہے اس کے لیے بلکہ فکہ نے یہاں تک بات کی ہے کہ اگر اتنے پیسے ہیں کہ ان پیسوں سے حج کر سکتا ہے یا شادی کر سکتا ہے تو وہ شادی کرے بھائی حج پہ جانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے شادی کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے فل یا اسے لازمن نکاح کرنا چاہیے کیوں اس سے نظر کی بھی حفاظت ہوگی اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی اور جو استطاعت نہیں رکھتا مطلب مالی استطاعت مراد ہے تو وہ پھر کیا کرے وہ روزے رکھے لیکن مالی استعد بھی وہ لمبی چوڑی استعمت نہیں اس پہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے تو نکاح کرنا لازم ہے جس کے لیے بدکاری کی طرف جانے کا اندیش ہے وہ نکاح کر. ایک شادی کے بعد پھر اگر اسے لگتا ہے کہ اس, اس کی سیکشول فرسٹریشن دور نہیں ہو رہی دوسری شادی اس کے لیے واجب ہے دوسری نہیں تو تیسری بھی واجب ہے اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کی زندگی گزارنا واجب کیا ہے فرض کیا ہے ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے کہ نکاح کرنا مستحب ہے یعنی ریکمنڈڈ ہے اس بندے کے لیے جو کہتا ہے کہ یار میں نکاح کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں مجھے کوئی آخر نہیں آئی بہت کم لوگ ہوں گے ٹھیک ہے خاص طور پہ آج کل ہمارے جس قسم کا بیہیائی کا دور ہے تو کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو بہیائی میں پڑھنے کا اندیشہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نکاح کی زندگی گزارو کیوں کیونکہ اللہ کے وسلم نے کہا تزوجو نکاح کرو قیامت والے دن جو ہے میں اس بات پہ فخر کروں گا کہ میری امت بہت زیادہ ہے یعنی اولاد پیدا کرو اور پھر نسل انسانی اسی طرح سے ہی چلے گی نا اسی طرح سے چلے گی اب دیکھیے یورپ میں عورت نے جو ہے وہ بچہ پیدا کرنا کہا کہ یہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے اب یہ آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے کی, موو کی وجہ سے کہ عورت کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے بچہ اگر عورت بچہ پیدا کرنا بند کر دے مثال کے طور پہ تو نسل کیسے چلے گی چلے گئی نہیں اسی طرح سے نکاح نہیں ہوگا تو کیسے نسل چلے گی تو اس لیے نکاح کو مستحب کر اللہ تعالیٰ نے ایک چلانا تھا خیر اللہ تعالیٰ ایک اعتبار سے تو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں لیکن اللہ نے انسان کے اندر مطلب پیدائشی طور پہ وہ جبلت اتنی کمی رکھ دی کہ اس کو نہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے تو یہ معاملہ چلنا تھا عورت کو اولاد چاہیے اس کے اندر اتنی محبت اللہ نے رکھ دی اس کو اولاد چاہیے اور مرد کو عورت چاہیے سیدھی سی ہے تو یہ اللہ نے اتنا پورا میکینزم اتنا اسٹرانگ بنا دی کہ انسان اس کے اوپر حیران رہ جاتا ہے جیسے وہ فزکس والے کہتے ہیں کہ ہم یونیورس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ایسی سمیٹری کے اندر اور ایسا مطلب ایسا نظام ہے انسان اکل دنگ رہ جاتی ہے تو اسی طرح سے آپ انسان کے اوپر گور کریں نا تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. تیسرا کہہ ہے کہ آ, بعض لوگوں کے لیے نکاح حرام بھی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ جو اس قابل ہی نہ ہو کہ ازدواجی تعلق میرٹل ریلیشنشپ قائم کر سکے تو آپ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے نکاح کرنا الاؤڈ نہیں ہے ٹھیک ہے جائز نہیں ہے مرد میں سے عورت میں سے جو اس قابل نہ ہو ٹھیک لیکن یہ بہت ریئر کیسز ہو سکتے ہیں اسی طرح سے وہ شخص جو آپ اپنی بیوی بی کا خرچہ نہ اٹھا سکتا ہو ظاہری بات ہے آپ اس کو نہیں کہیں گے کہ بھائی تم خرچ نہیں اٹھ... ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تھوڑا زیادہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اب وہ خرچ اٹھا ہی نہیں سکتا تو اب اس کے لیے نکاح کرنا تو ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے, نکاح کی کہ وہ اپنی بیوی بی کا نان نف اس کا خرچ اٹھائے بعض لوگوں کے لیے نکاح جو ہے وہ مکرو بھی ہو سکتا ہے ان کے لیے اس کو ڈسکریج کیا جا سکتا ہے ٹھیک بعض لوگوں کے لیے نکاح جو ہے وہ الاؤڈ بھی مباح ہو سکتا ہے مطلب کیس ٹو کیس ویری کر سکتا ہے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ ایکسیپشنل کیسز ہوں گے کہ کسی کے لیے حرام ہو مکرو ہو ڈسکریج کیا جائے یا کسی کے لیے مباح ہو اصلاً اس کا حکم جو ایک عمومی حکم ہے وہ کیا ہے آج کل کے دور کے حساب سے آپ دیکھیں وہ کیا ہے کہ وہ فرض ہے نکاح کرنا فرض ہے اللہ کے وسلم نے کہا کہ اے نوجوانوں کی جماعت جو استعمال رکھتا ہے وہ نکاح کرے ہاں جس کو بحیائی میں پڑھنے کا اندیشہ نہیں گئے کر لو بہتر ہے لیکن جو تبتل کی زندگی ہے اس کو پسند نہیں کیا ایک صحابی حضرت عثمان بن مزون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہا کہ میں تبتل کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں تبتل کہتے ہیں مطلب کمارا رہ بغیر شادی شدہ زندگی گزارنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دے اجازت نہیں دی تو خیر بہرحال نکاح کا حکم ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے نکاح کے ارکان نکاح ہے کیا چیز اس کو سمجھنا ضروری ہے بیسیکلی جو نکاح ہے نا یہ چار چیزوں کے اوپر کھڑا ہے ایک تو ایجاب و قبول آفر اینڈ ایکسپٹینس ایجاب کون کرتا ہے ایجاب جو ہے وہ لڑکی کا ولی کرتا ہے قبول لڑکا کرتا ہے ٹھیک ہے ایجاب کا مطلب ہے آفر یہ سمجھنا ضروری ہے ایجا ایجاب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے واجب کرنا او جبہ یو جب ایجاب کا مطلب واجب کرنا یعنی لڑکی کا جو سرپرست ہے جو اس کا گارڈین ہے جیسے اس کا والد ہے فادر ہے یا جو بھی ہے اگر وہ نہیں ہے والد نہیں ہے تو. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی اب تک میری ریسپانسبلٹی میں تھی مطلب اس کے خرچ کا اور اس کی سیکورٹی کا اور جتنے مطلب مسائل ہیں وہ میں ذمہ دار تھا اب وہ جو ذمہ داری ہے وہ سرپرس یہ کہتا ہے لڑکی کا وہ میں تمہارے اوپر ڈالتا ہوں لڑکے سے کہتا ہے جس سے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا ہے تو وہ لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا لڑکی تو اس نے قبول کی, کی لیکن اصل اس نے ذمہ داری قبول کی. کیونکہ عورت جو ہے نا ہمارے ہاں اسلامی کے لیے اگر ہم بات کریں تو وہ ڈیپینڈنٹ ہے شادی سے پہلے اس کا ولی کون ہے اس کا والد ہے اس کا سرپرست اس کا گارڈین جو ذمہ دار ہے ریسپانسبل ہے اس کے تمام کاموں کا گھر کے ہو باہر کے اور شادی کے بعد اس کا شور ہے تو وہ یہ ریسپانسبلٹی اصل میں شادی کے موقع پہ ٹرانسفر ہوتی ہے لڑکی کے ولی سے لڑکے کی طرف تو یہ ہے بیسیکلی ایجاب و قبول دوسرا کیا ہے ولی ولی کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ریسپانسبلٹی اس کے اوپر ہے تو اسے نے تو ٹرانسفر کرنی ہے ولی سے مراد لڑکی کا فادر اس کا ہونا ضروری ہے یعنی یہ نکاح کے ارکان میں سے ہے تو ولی کی موجودگی ولی کی اجازت جیسے کے اس کی پرمیشن ہو یا وہ خود موجود ہو اس کی جو پریزنس ہے وہ ضروری ہے دو چیزیں ہو گئیں تیسرا ہے گواہی کم از کم دو گواہ ہونے چاہیے جو موجود ہو جو بعد میں مطلب کے معلوم ہونا کہ جی شادی ہوئی تھی ذہری بات ہے یہ ہمارے مسائل پیدا ہوتے ہیں بعد میں اگر گواہیاں نہیں ہوں گی تو مسائل پیدا ہوں گے عورت کلیم کر سکتی ہے اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا مرد کہتا ہے یہ تو جھوٹی ہے میں نے تو کوئی نکاح نہیں کیا تھا ٹھیک تو وہ گواہ ہو بعد میں ہوتا یہ بھی ہے کہ جیسے لوگ مثال کے طور پہ سیکنڈ میرج عام طور پہ کر لیتے ہیں اور پہلی بیوی سے اس کو چھپا لیتے ہیں لیکن اگر گواہ موجود ہوں گے تو اب پہلے دوسری جو بیوی ہے اس سے آگے بچے ہیں کم از کم مطلب ان کو کوئی لیگل اسٹیٹس تو ملے گا نا یہ فلاں کی اولادیں اور وہ اس کے وارث بھی بنیں گے تو گواہ ہونا ضروری ہے کم از کم دو گواہ ہوں. لیکن حدیث میں اس چیز کا اس کی ترغیب ہے کہ آلی حضر نکاح اعلان کرو اعلان کرو اس لیے ہمارے یہاں شادی کو اعلانیہ کیا جاتا ہے یہی چیز پسندیدہ اور چوتھی چیز حق مہر ہے ٹھیک ہے تو یہ چار جو ہے نا نکاح کے حق مہر جو شادی کے موقع پہ توفتاً عورت کو جو رقم دی جاتی ہے اور احادیث میں بھی اس کی تاکید ہے تو یہ چار چیزیں جو ہے وہ جیسے ہم پلرس کہتے ہیں نکاح کے جن کے اوپر نکاح جو ہے وہ قانونی طور پہ کھڑا ہے جاب وہ قبول نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہے ساری بات ضروری ہے آفر اینڈ ایکسپٹینس ہونی چاہیے اب ہمارے عجیب نکاح کے کانسیپٹ ہیں ایک دفعہ ایک بچے کا فون آیا کہنے لگا سر وہ کلمہ پڑھ کے ہم نے نکاح کر لیا ہے میں نے کہا بھائی کیا کہہ رہے ہو سر کلمہ پڑھ کے نکاح کر لیا میں نے کہا یہ کون سا نکاح ہوتا ہے یہ ہے کہ کسی ہوٹل کے کمرے میں جو ہے وہ لڑکا اور لڑکی کسی یونیورسٹی میں دونوں مطلب کلاس فیلو ہوں گے تو اب کلما پڑھ لی ہے پڑھ لی اور ہم نے کہا ہم نے جو ہے نا قبول کر لیا اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا قبول کسی نے کرنا ہے ٹھیک ہے لڑکی قبول قبول کہہ رہی ہوتی ہے حالانکہ قبول لڑکے نے کرنا خیر بہرحال سے نکاح نہیں ہوتے ہیں نکاح میں ایک تو حجاب و قبول ضروری ہے وہ تو ٹھیک ہے اینڈ ہے رضامندی سے میوچل کانسنٹ ہونی چاہیے لڑکی کی بھی رضامندی ہونی چاہیے ٹھیک دوسرا یہ کہ ولی کی پرزینس ہو یا اس کی پرمیشن ہو بہت ضروری ہے یا اس کی طرف سے کوئی وکیل ہو جائے بہت ضروری ہے اس کے علم میں اس کے نالج میں ہو تو فساد پیدا ہوگا اور وہ سوسائٹی میں ہم فساد دیکھ رہے ہیں غیرت کے نام پہ قتل و غیرت بلوچستان سے ایک جوڑا بھاگا اور یہاں ہائی کورٹ میں آکے کے انہوں نے کہا ہائی کے جج کو کہ ہمیں آپ نہ ہمارے قبائلی علاقے میں پسند نہیں کیا جاتا تو ہم نے بھاگ کی شادی کی ہے آپ ہمیں سیکورٹی فراہم کریں تو جج نے کہا کہ سیکورٹی حاصل نہیں ہے تو تم مجھ سے اپنے لیے سیکورٹی مانگتے ہو مطلب بے نظیر بھٹو کو سڑک پہ قتل کر دیا گیا چیف جسٹس کو آپ نے دیکھا ہمارے وہ اپنے लिए انصاف مانگتے پھرتے رہے تو اس معاشرے کے اندر جو ہے نا یہ اگر ہم مطلب ریلیجس بیک گراؤنڈ میں بات نہ بھی کریں تو ویسے بھی مطلب ہر سوسائٹی کا ایک سوشل فیبرک ہوتا ہے نا اس کی کچھ نارمز ہیں آپ اس کے اگینسٹ جائیں گے تو اس کے جو کانسیکوینس ہیں وہ آپ کو بھگتنا پڑیں گے اور وہ اتنے سیدھے نہیں ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ خاندان میں فساد برپا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ولی کو بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ لڑکی کی رضامندی اس کو مقدم رکھے یہ بات کہی گئی جیسا کہ بعض روایات میں یہ بات ہے کہ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ میرے والد نے میری شادی دی اور جیسے شادی کی ہے میں اس کے دین کو یا اس کے اخلاق کو برانی کہتی اچھا آدمی اچھا دیندار آدمی اخلاق بھی اچھے ہیں لیکن مجھے پسند نہیں ہے مطلب شکل و صورت مجھے پسند نہیں ہے اللہ کے رسول نے کہا کیا علیحدگی چاہتی ہے اس نے کہا تو اللہ کے رسول نے حق مہر جو دیا واپس کر دو اس نے کہا تو اللہ کے رسول نے علیحدگی کروا دی تو لڑکی کی مرضی جو ہے نا وہ ضروری ہے ٹھیک ہے کہاں شادی کرنی ہے اس میں لڑکی کی مرضی جو ہے نا اس کو اہمیت ہے لیکن شادی کس نے کرنی ہے وہ لڑکی نے بھاگ کے نہیں کرنی کورٹ میرج نہیں کرنی وہ اس کے خاندان والوں نے کرنی ہے اگر والد راضی نہیں ہو رہا چچا کو راضی کر لے تایا کو راضی کر لے ماموں کو راضی کر لے کوئی خاندان کا بڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عورت کو سکیور کیے گئے عورت اس کو سمجھتی نہیں ہے یعنی شادی کے بعد تو جھگڑے تو ہونے ہی ہونے جب اس کے شور سے جھگڑے ہوں گے تو کون اس کے حقوق کا دفاع کرے گا اور یقین مانے کہ وہ عورتیں اپنے شوہروں پہ چڑھ کے رہتی ہیں جن کا پیچھے خاندان مضبوط ہو یعنی ان کو پتا ہو کہ پیچھے ہمارا قلعہ ہے چار بھائی ہیں ٹھیک ہے تو اب جو سب کچھ ہی جو ہے وہ داؤ پہ لگا کے آ ہے وہ تو شور کے رحم و کرم پہ ہوگی پھر تو فٹ بال بنا کے اس سے کھیلے گا تو اسلام نے تو بیسیکلی بلی کی شرط لگا کے اس کو سکیور کیا دوسری بات یہ ہے کہ عورت چونکہ مرد نہیں ہے اس کو نہیں پتا کہ مرد کیا ہے جتنا مرضی کہی کہ میں نے مردوں کے ساتھ کام کیا یہ وہ لیکن بہرحال اس کو نہیں پتا تو مردوں کو پتا کہ مرد کیا تو اس لیے مرد کو کہا گیا کہ تم جو ہے اس کے انتخاب میں تمہاری رائے کی بھی اہمیت ہے اس کی شادی کہاں پہ ہونی چاہیے اور گواہی تو بالکل واضح بات وہ تو سینسیبل ہے ہم نے کہا کہ اگر گواہ نہیں ہوں گے تو ذری بات ہے بعد میں مسائل پیدا ہوں گے اور وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور چوتھا حق مہر یہ تو یہ ہے کہ مرد کو چونکہ اللہ نے بڑا بنایا ہے تو اسی وجہ سے کہ وہ مال خرچ کرتا ہے نکاح کی کچھ اقسام جو کہ ایک تو ہم نے کہا نا کہ قبل اسلام کچھ نکاح کی اقسام تھی جن کو اسلام نے ختم کر دیا لیکن کچھ نکاح کی اقسام آج بھی ہیں نکاح متا ہے مطلب جو چلی آ رہی ہیں،, کچھ سیکٹس کے اندر ہیں طلاق کی نیت سے نکاح کرنا بہت عام سنا ہوگا ٹھیک ہے نکاح شغار وٹا سٹا کا نکاح اس کے بارے میں بھی ہمارے ہاں احادیث میں کچھ رہنمائی موجود ہے مطلب جب ہم نے نکاح کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے تو اب نکاح کی جو مختلف قسمیں ہماری سوسائٹی میں رائج ہیں تو ہمیں اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے جہاں تک نکاح مطاع کی بات ہے تو شروع اسلام میں اس کی اجازت تھی ٹھیک ہے جو روایات موجود ہیں ان میں یہی ہمیں بات ملتی ہے کہ جیسے خیبر کے موقع پہ اللہ کے رسول نے اجازت دی پھر منع کر دیا غزب خیبر کے موقع پہ جو سن چھ ہجری میں ہوا پھر فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے رسول نے اجازت دی منع کر دیا پھر بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حجت الوداع کے موقع پہ بھی ایک مرتبہ اجازت دی گئی اور پھر منع کر دیا گیا تو ایک روایت میں ہے جو کہ صحیح مسلم کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو میں نے تمہیں نکاح متا کی اجازت دی تھی اللہ ون اللہ قد ہر رماحا المل قیام لیکن اب یہ سن لو کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا دور جہلیت میں چلا آ رہا تھا ہم نے کہا نا بوس سے نکاح کی صورتیں چلی آ رہی تھی دور جہلیت میں اور اسی طرح سے جیسے شراب نوشی ان کے ہاں ہوتی تھی تو اسلام نے ایک خاص وقت میں آ کے شراب نوشی کو منع کر دیا تو نکاح کے مطابق چلا آ رہا تھا تو سفر میں ہوتے تھے عام طور پہ اللہ کے وسلم سفر میں اجازت دے دیتے تھے چونکہ بیویوں سے دور تھے اور وہ سفر بھی ان کے اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے تھے اب بات ہے جس علاقے میں گئے ہیں وہاں اب وقتی نکاح عارضی شادی ہے تو وہاں پہ عارضی وہ شادی کی ان کو اجازت دے دی جاتی تھی لیکن بعد میں اس کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ لیکن ہمارے ہاں ابھی بھی فکر جعفریہ میں جیسا کہ ایران کے اندر قانونی طور پہ لیگلی یہ جی الاؤڈ ہے لیکن اہل سنت والجماعت میں کنسنسس ہے تقریباً تمام مقاطب فکر اور اسکول آف تھاٹ میں کہ نکائے متا جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے جو روایتیں ملتی ہیں وہ صرف ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے تھیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے موجود ہیں اور انہی روایتوں کی وجہ سے بعض صحابہ کا بھی موقف رہا لیکن کم لوگوں کا جیسے عبداللہ بن عباس وغیرہ کا جو یہ کہتے تھے کہ مستر کے لیے جائز ہے جیسے حرام جو ہے نا وہ مستر کے لیے حلال ہو جاتا ہے تو ایسے ابن عباس رضی عنہ وغیرہ کے فتح تھے کہ مستر کے لیے چائز ہے جو بعد میں پھر اہل تشیہ کے سیکٹ میں اس کو بہت عام کر دیا گیا لیکن ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ وہ نکائے مقد تو ہے یعنی وقتی نکاح ہے چھ ماہ کے لیے یا سال کے لیے لیکن اس میں وہ نسل جاری کرتے ہیں یعنی اولاد باپ کی شمار ہوتی ہے اولاد جو ہے وہ اپنے باپ کی وارث بھی ہوتی ہے حق مہر وغیرہ بھی ہوتا ہے لیکن بہرحال ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں لیکن ان کے ہاں اگر ہے تو اس میں بھی کچھ کنڈیشنز ہیں ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں لیکن اب اس پہ اجماع ہے کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے اور یہی بات درست ہے کیونکہ حدیث میں واضح الفاظ آ گئے کہ قیمت تک کے لیے حرام ہے دوسرا کیا ہے طلاق کی نیت سے نکاح کرنا یہ ایسا ہوا کہ عرب ورلڈ سے جیسے ہمارے ہاں بھی ہائر ایجوکیشن کے لیے نوجوان گیا یورپ میں امریکہ میں اب وہاں گریجویشن کے لیے گیا چار سال کے لیے پی ایچ ڈی کے لیے گیا تین سال کے لیے ماسٹرس کے لیے گیا مسائل پیدا ہوئی اس کو ماحول ایسا تھا کیا کرے اب وہاں ظاہری بات ہے کہ اس کے پاس کوئی اپرچونٹی تو ہے نہیں وہاں جو لوگ سیٹل ڈاؤن ہیں ایون کی جو مسلمز بھی ہیں وہ وہاں سے سعودی عرب اٹھ کے کیسے آئیں گے یا جو لڑکی جو ہے وہ برطانیہ میں بیٹھی ہے آپ تو گیا چار سال ڈگری کرنے کے لیے آپ کے اما ابا تو ادھر ہیں آپ نے تو واپس آ جانا ہے اس لڑکی نے تو کہنا بھی ادھر ہی رہو اب ہوا کہ نوجوانوں نے یہ سوالات شروع کر دی کہ کیا ہم طلاق کی نیت سے نکاح کر سکتے ہیں یعنی ہم کنڈیشن نہیں رکھتے کنڈیشن نہیں رکھتے لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ چار سال بعد یہ ہمارے ساتھ نہیں آئے گی اور ہم یہاں نہیں رہ پائیں گے اب حالات ایسے ہیں ان حالات میں ہم کو کنڈیشن نہیں لگا رہے کہ چار سال کے نیت نکاح کر رہے ہیں. کنڈیشن نہیں. تو اس میں بحض عرب علماء نے فتوا دیے کہ اگر ظاہر الفاظ میں آپ کنڈیشن نہیں لگاتے تو پھر یہ صرف ایک خطرہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ چار سالوں میں آپ کا تعلق اتنا بن جائے کہ وہ لڑکی آپ کے ساتھ آپ کے ہوم ٹاؤن میں آ جائے یا آپ وہاں کے ہو کے رہ جائیں تو اگر آپ کنڈیشن نہیں لگاتے اور اس قسم کا کوئی وسوسہ یا خطرہ موجود ہو تو آپ نکاح کر سکتے ہیں بعض عرب علماء نے اس پہ فتح پاتی ہے بھارت یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے ہمارے ہاں کا مسئلہ نہیں ہے یہ زیادہ عرب ورلڈ کا مسئلہ ہے ایک اور نکاح جو کہ ارب میں بہت زیادہ عام ہوا وہ نکاح مسیار تھا نکاح مسیح متا نہیں ہے یہ بات عام ہے متا جو ہے وہ وقتی نکاح ہے نکاح مسیار دائمی نکاح نکاح مسیار میں ایجاب قبول بھی ہوتا ہے آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے ولی بھی موجود ہے ولی کی اجازت سے حق مہر بھی ہے گواہان بھی ہیں صرف مسئلہ کہاں پہ ہے؟ کہ شوہر یہ عورت کو کہتا ہے کہ بھئی میں آپ کو آپ کا پورا حق نہیں دے پاؤں گا مطلب آپ مجھ سے اگر جیسے اس نے سیکنڈ میرج کی اب سیکنڈ میرج کی صورت میں تو یہ ہے نا کہ جی جتنی کمائی آ رہی ہے مثال کے طور پہ دس لاکھ ہے تو پانچ لاکھ اس کو دے پہلی کو اور پانچ لاکھ دوسری کو دے یا وقت ہے تو برابر برابر تقسیم کرے اب وہ دوسری بیوی کو کہتا ہے کہ نہیں پہلی سے میرے بچے ہیں وہ اتنا برداشت نہیں کرے گی میں مہینے میں تمہارے پاس نا دو چار مرتبہ چکر لگا لیا کروں گا یا میں تمہیں کمائی میں تو نہیں شریک کروں گا میں تمہیں اتنے پیسے منتھلی دے دوں گا ایک لاکھ دے دیا دو لاکھ دے دیا میری آمدنی پچاس لاکھ ہو اور اگر اس پہ عورت راضی ہو جائے اس کو کہتے ہیں نکاح مسیار یعنی عورت اپنے کچھ رائٹس جو مالی حقوق ہیں وہ چھوڑ دے یا وقت کا جو حق ہے اس کا وہ چھوڑ دے تو اس کو کنٹریز میں عام طور پہ علماء نے اس کے جواز کا فتوا دیا ہے جواز کا فتوا اس لیے دیا کہ انہوں نے کہا کہ شادیاں زیادہ سے زیادہ ہوں وجہ اس کے کہ لوگ اب معاشرہ ایسا ہو گیا نا کہ لوگ بدکاری کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں شادی کو آسان بنانا ہے مطلب ان، ان یہ جو فتوا ہیں ان فتوا میں پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ شادی کو آسان بنائیں کسی طرح سے اس کو بوجھ نہ رہنے دیں تاکہ لوگوں کی جو ایک رکاوٹ ہے شادی کرنے میں وہ رکاوٹیں دور تو نکاح مسیار ایک مطلب اس کے بارے میں فتوا آ گیا. تیسرا نکاح حلالہ یہ تو خیر واضح طور پہ حدیث میں آ کہ حلالہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اور بعض روایات میں اگرچہ ان کی صحت میں اختلاف ہے لیکن بعض اہل علم نے ان روایات کو صحیح بھی کہا ہے یہ بھی کہا گیا کہ حلالہ کرنے والا ایسی ہے جیسے کرائے کا سانڈ ہو جیسے اپنی بھینسوں کے لیے تم کرائے کا سانڈ لے کے آتے ہو تو نکاح یہ حلال کیا ہے کہ ایک عورت کو تین طلاق ہو گئی اب کسی دوسرے مرد سے اس کا نکاح کیا جاتا ہے اور دوسرے مرد سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ بھائی ایک ہفتے کے لیے یا دو ہفتوں کے لیے یا ایک مہینے کے لیے آپ اس نکاح کر لو اور پھر آپ اس کو تلاک دے دو گے اور میں اسے دوبارہ نکاح کر لوں گا یعنی میرے لیے یہ حلال ہو جائے گی کیونکہ قرآن نے کہا نا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی بی کو تین طلاق دے دے تو وہ اب اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے اور وہ اس کو طلاق دے دے لیکن قرآن نے تو کہا کہ اس طرح ہو جائے اگر تو اس طرح اگر ہو جائے تو خود بخود ہی ہو جائے پلان نہ ہو تو پھر وہ اپنے پہلے شور سے نکاح کر سکتی ہے لیکن پلاننگ کے ساتھ تو اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لانت کی ایک اور نکاح جس سے حدیث نے منع کیا وہ نکاح شگار ہے جسے ہم بٹا سٹا کہتے ہیں لیکن بٹا سٹا کا ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں سوسائٹی میں وہ نہیں حدیث نے جس سے منع کیا ہے وہ ہے کہ ہوتا یہ تھا دور جہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے کہ ایک مرد جو ہے وہ کیا کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں اپنی بہن کا نکاح تم سے کرتا ہوں اور تم اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کر دو اور حق مہر معاف یعنی میں نے تمہارا معاف کیا تم میرا معاف کر دو دونوں سرپرست ہوتے تھے اپنی بہنوں کے اس طرح سے اس سے دین نے منع کیا لیکن ایک یہ ہے کہ ایک گھر میں ایک لڑکی چلی گئی اس گھر کی لڑکی ادھر آ جائے اس میں اسلامی کلی کوئی ممانعت نہیں ہے باقی سوشلی اس میں مسائل ہو سکتے ہیں ہوتا یہ ہی ہے کہ ایک کو طلاق ہوتی ہے تو دوسری کا گھر بھی اجڑ جاتا ہے عام طور پہ ہوتا ہے ایسے زد میں تو نکاح شگار تو یہ بہرال نکاح کی کچھ قسمیں ہیں کہ جن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ خاص طور پہ جیسے نکاح مسیار ہے یا ایسے حالات کے جن میں لگ رہا ہو کہ طلاق ہو جائے گی لگ رہا ہو لیکن وہ کوئی کنڈیشن نہیں لگاتا کہ وہ طلاق دے دے گا نکاح کے وقت یا نکاح کا کانٹیکٹ کر تو اس کے بارے میں بعض علماء نے فتوا دیے ہیں نکاح کو آسان کرنے کی غرض سے تاکہ مشکل وقت میں جو ہے جو ہمارا امت مسلمہ کا نوجوان ہے وہ نکاح کے ساتھ زندگی گزارے نکاح کے بغیر نہ گزارے تو یہ ہمارے پہلے سیشن کا پہلا لیکچر تھا جس میں ہم نے نکاح کی تاریخ اور اس کی اقسام اور اس کی حکمتوں کے بارے میں کچھ ڈسکشن کی ہے یا نکاح کسے کہتے ہیں اب ہم دوسری لیکچر کی طرف جائیں گے تو کچھ وقفے کے بعد تو دوسرے لیکچر میں ہم انشاءاللہ سے شریک حیات کا جو انتخاب ہے کہ لائف پارٹنر کو منتخب کرنے میں کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے اس کو ہم ڈسکس کریں گے پھر منگنی جو ہے انگیجمنٹ اس کے احکامات ہیں اور پھر نکاح میں کچھ مسائل ہیں جن کا ہمیں دھیان کرنا چاہیے اور نکاح میں جو کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں عام طور پہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم و اللہ